رسل و خاتم الانبیاء فاعوذ باللہ من خطابات بسم اللہ الرحمن حدیث نمبر پچانوے نائنٹی ان الرزق حضرت صوبان احرم و محروم کرنا کسی کو ہر رسک کا رزق ہے ضمب گناہ کو کہتے ہیں یوسیب اصاب اصوب یوسیب اصاب کرنا کرتکاب کرنا پہنچانا یہ معنی آتے ہیں اس کے ٹھیک ہے نا تو حدیث کا ترجمہ بنے گا وائس کے لیے ہے آپ لوگوں کے لیے بکیا کے لیے سوائے رول نمبر پانچ کے جی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ انجحرمرس کا بے ضمب یوسیب ہو بے شک آدمی لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس ضمب گناہ کی وجہ سے یوسیب ہو جس گناہ کو وہ کرتا ہے ٹھیک ہے جی جس گناہ کو وہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے انسان کیا کر دیا جاتا ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کا پورا ٹکڑا ہے اور مکمل حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تقدیر کو بدل سکے اور نیکی کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو عمر میں برکت ڈالے بے شک آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے محروم کر گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو خلاصہ کا یہ نکلا کہ ایک ہی کی وجہ سے انسان کی عمر میں کیا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کا رزق کر دیا جاتا ہے جب رزک تو لا ہے تو خلاصہ یہ نگاہ نہیں کرتا ہے جی اب بتائیے وائس کلیئر اب آپ لوگوں کو سنائی دے رہی ہے جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھات فرمایا کہ انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے تو خاصا یہ نکلا کہ جو انسان دنیا کے اندر نیکیاں کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی عمر میں کیا ہوتا ہے آ, کمی آتی ہے اور اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی ٹھیک ہے نا ان رجرم الرزمبی یو سیبو ہوں بے شک آدمی محروم کر دیا جاتا ہے جس گمبے گناہ کی وجہ سے یو جس گناہ کا وہ ارتقاب کرتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی ترکیب کو دیکھ لیجیے ان انہ حروف مشبہ بال اللہ اس میں لام رائے تاخیر مجھے موسف یوسیب فیل اس میں ضمیر فائل ہو ضمیر مفول بھی فیل اپنے فائل اور سے لیے گے خرص اپنے فائل لیہ خرص کا فول بہی سے مل کر کر خبر خبریں ان اپنے سم اور خبر سے مل کر جملہ سنیا خبریاں آپ لوگوں کے لیے جی <تصفح> <لیے> <تصفح> جی اب بتائیے اب آپ لوگوں کو آواز سنائی دے رہی ہے ٹھیک سے رسفا بزم بے یوسیب آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتقاب کرتا ہے ترکیب کو دیکھ لیجیے حروف مشبہ بال فیل ارجولا اس میں انا لام برائے تاکیبرم پھیلے مجھول اس میں ضمیر نائب فائل ارسک مفول بھی ضم موصوف یوسیف اس فائل وہ ضمیر مفول بھی فیل اپنے فائل اور مقول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت اپنی صفت سے مل کر آ, مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے لگے وحرم و فیل مجھول کے وحرم و فیل مجھول اپنے نائف فائل وفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبری انہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آئی ترکی بھی سامجھ جی فکر اللہ حدیثی سے مرنا تست اسکول ملو مکمل کرنا رزق رزق ہے ان تمتا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبو تص ملا رس کہا بے شک کوئی بھی جان ہرگز نہیں مرتی حتق ملا رسخہ یہاں تک کے وہ اپنا رزت مکمل نہ کر لے ٹھیک ہے جی اس کی حدیث اس کی مکمل تشریح آپ لوگوں کے سامنے حدیث نمبر اکانوے میں بھی آ چکی ہے رزت انسان کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت انسان کو کیا کرتی ہے تلاش کرتی ہے تو انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے اس سے پہلے والی حدیث بھی اسی سے متعلقہ ہے تو کہ رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو رزق تب تنگ ہوتا ہے جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی اور اس کو انسان تبھی ختم ہوتی ہے اور موت انسان کو پہنچتی ہے جب اپنا رزق دنیا کے اندر سے مکمل کر لیتا ہے ان نہ بے شک کوئی بھی جان تمتا وہ نہیں مرتی حتہ یہاں تک تس تک ملا رزقہا وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے ٹھیک ہے جی انہ حروف مشبہ بال فیل نفسن اس میں ان حروف ناصبہ میں سے ہے تموتا پھیل اس میں زمیر انتا جو ہے فائل حتا حروف جارہ میں سے ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے آپ نے होगा ہوگا حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو ان مسدریہ ہے ناصبہ دستخ میلا کو جس نے نصب دیا ہے تسک میلا فیل اس میں ضمیر فعال مذاف ہاضمیر مضافلے مذاق مضاف مضافلے مل کر مفول بہی دست میلا فیل کے لیے دستخ میلا فیل اپنی ضمیر فائل اور مفول بی سے مل کر جملہ بتاویل مستر کے ہو کر مجرور حتہ جار کے لیے جار مجرور ہو جائیں گے لن تم فیل کے لیے تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر خبر اینا اینا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ اننا حروف مشبہ بال میں سے ہے نفسان اس میں انا ہے لن تم تک مجھے کہا پورا جملہ وہ کیا ہے خبر ہے پھر جملے کی پوری ترکیب یوں ہوگی لن تموت فیل اس میں ضمیر فاعل حتا جار ہے اور تصف تک ملا ریس کہا اس سے پہلے چونکہ انمقدر ہے حتا کے بعد اور فیل سے پہلے حتا کے بعد ہمیشہ انمقدر ہوتا ہے تو تصف تک ملا فیل اس میں ضمیر فاعل اس کا اب مزاق مضاف مضاف مفول بھی تو فیل فاعل مفول بھی سے مل کر جملہ بتاویل مصدر کے ہو کر چونکہ ان ہے یہ مجرور بن جائے گا حتا جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے لن تموت فیل کے فیل فائل اور متعلق جی کس کو ترکیب سمجھ میں آئی ماشاء اللہ حدیث نمبر ستان میں غبا غذب اور صدقہ صدقہ کو کہتے ہیں صدقہ کرنا اس کا معنی ہوتے ہیں بجانا ٹھیک ہے جو آپ کو بجھانا مسئلہ ہوتے ہیں ہر رب رب ہے جی السلام اوکے <laughs> جیسے حدیث کو کل ہم دوبارہ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اس کا مال کو بن جائے گا ٹھیک ہے نا حدیث نمبر 97 کو ہم کل دوبارہ پڑھیں گے